وبعد. ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب ربنا هتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا غشدا اللہ محب الین و سینفلوبینا و کرسوق امل اس وجالہ نباشدین اللہ سید نابزینتمان و جالنا خدا تن اللہ علام تنا واجل فاون ہماری گفتگو چل رہی تھی مغرب کی نماز سے پہلے نماق توحید سے متعلق چھٹے نمبر کا جو ناقص ہے وہ ہے من منستحدین من رسول صلی اللہ علیہ وسلم او اور جوابی کفورا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مذمت کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا استحصہ اور مذاق اڑایا یا اللہ تعالی نے جن کاموں کے کرنے پر ثواب بیان کیا ہے اور جن برائیوں کے اوپر اللہ نے احکاب کی وحید بیان کی ہے ثواب یا احکاب کا استحصار مذاق رہا ہے جس کی مختلف صورتیں میں نے آپ کی خدمت میں دلائل کے ساتھ پیش کی ہیں ایسا آدمی کیا ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے اس سلسلے میں چند روایتیں موجود ہیں تفسیر کی کتابوں میں حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت قدادہ سے محمد بن کاب سے مختلف سلف سے مختلف روایتیں مروی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض منافقین نے بعض صحابہ کا استحضا اور مذاق اڑایا یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ بعض منافقین نے غزم تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی انہیں بزدل بزدل اور انہیں پیٹو کہا جس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا کہ قد کفرتم بعدہ ایمان, ایمان کے بعد تم ایمان کی سرحد سے نکل گئے اور کفر میں داخل ہو گئے اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر والی جو روایت ہے اسے پیش کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی غزب تبوب میں کانا رجل من المنافقین منافقوں میں سے ایک شخص تھا جس نے یہ کہا مراحا ہمارے ان کاریوں کو یعنی کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان قاریوں کو یعنی نبی کے صحابہ کو کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ارغب بطونا یعنی کھانے کے اعتبار سے ارود بلّہ یہ پیٹو ہیں یعنی کھانے میں بہت آگے اور وہ افضب لیکن بولنے میں جھوٹے ہیں ارود بلّہ واجبن عند القاع اور لڑائی کے میدان میں پیٹ پھیرنے والے ہیں یعنی بزدلی دکھلانے والے ہیں تین باتیں کھانے میں آگے ہیں جبکہ نبی کے صحابہ نے فاقہ کشی خاص و غزل تبو اور تمام غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پیٹو کا الزام نمبر ایک نمبر دو زبان کے اعتبار سے جھوٹے ہیں جبکہ اللہ نے منافقین کو جھوٹا کہا ان منافطین اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا الصابرین والصادقین والقانتین یا ایوہ الذین آمنوا تقو الله وکونو ما صادقین قال ابن عمر الصحابہ ہم ائمت الصادقین صحابہ جو ہے صادقین کے امام اس لیے اللہ نے کہا وہ خون انحصادین ہے ان تحجو منحج صحابہ صحابہ کے منہج کو اختیار کرو صادقین کے ساتھ ہو یعنی صحابہ جو صادقین تھے ان کے منحج پر گامزن ہو جاؤ صادقین کے امام صحابہ ہیں اور اللہ نے کہیں صادقن کا کہیں راشدون کا کہیں متقون کا الائے کے لبین صدق متقون کا آل اللہ يوم انفعو الصادقین یعنی صحابہ صادق ہیں صادقین کے امام تھے لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو سب جھوٹا ہی نظر آتا ہے اندھیرے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو سب جھوٹے نظر آتے ہیں جو گندا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی گندے ہو جائیں اور تیسری صفت بیان کی کہ لڑائی کے میدان میں بزدی لے کیونکہ خود بزدی سے یہ تسللون کو بھی لواد کے بھاگتے تھے خود منافقوں کے سردار عبداللہ بن اوبئی بن سلول ڈھائی اپنے ماتحتوں کو لے کر یا منافقین کو لے کر قزبہ اور میں غداری کے وقت میں نکل بھاگا یہ لوگ مست ہیں۔ نبی کے صحابہ کو تو اللہ نے سرت دی ہے۔ الّذین ہامن واجر اجروا جہاد فی سبیل اللہ بمالہم و انفسہم الى آخری ولذین آمنوا و قربانیوں کو اللہ نے قبول کیا اور ساری قربانیوں کے بعد اللہ نے ایک ڈگری دی جس کو کہا گیا اولئک خیر البریہ و فی قراءۃ نافع اولئک هم خیر البریہ یعنی وہ زمین کے سب سے افضل مخلوق کیوں سب سے افضل مخلوق اس لیے کہ ذالک اور رب اپنی رب سے ڈرنے والے <حلی> تو یہ جب ان لوگوں نے یہ بات کہیں تو عوف بن مالک صحابی نے کہا کہ ولیکن تک منافق تو منافق ہے لا اخبرن بذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاؤں گا کہ تم نے یہ بات کہی اسے معلوم ہوا کہ کوئی مجرم ہو بدنام زمانہ ہو ملحد ہو فتنہ پرور ہو صفوں میں اختلاف ڈالتا ہو تو اس کی غیبت کرنا اور اس کی شکایت پہنچانا بسا اوقات جائز نہیں بلکہ واجب ہوتا ہے اس لیے ان امام نووی اور شوکانی وغیرہ نے سب نے جو ہے اس شعر پر اتفاق کیا رحم اللہ وزم الفیقی متثمین و محرف و محاضری و نم الدرین فسقن و مستقل اظالتری ان میں سے کیا ہے محاذر تحریر کے لیے ہوشیار کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا پردافاش کرو اس لیے بن معین رحم اللہ کی وفات کے وقت جب لوگ جمع ہو گئے عیادت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں بتاؤں تم ان کا کیا خیال ہے اگر میرے اندر کوئی کمی ہے تو میں توما کروں کہا کہ اندر کا قدا وہ کضا و کضا بہت اچھے یہ ہے وہ ہے علم حدیث میں آپ نے یہ کیا ہو گہ لیکن کے ایک چیز کے خلاف ہے کہ آپ نے لوگوں کے بارے میں کہا فلان, فلان کر فلان ان من کر حدیث اور فلان ان قدا آپ نے کہا یہ جھوٹا ہے یہ منکر ہے یہ میں جھول ہے کہ کیا حال ہوگا ہے ابن معین یہ ابن معین کہ قیامت کے دن جن کی تم نے شکایتیں کی جن کی کمزوریوں کو جن کی خامیوں کو تم نے بیان کیا ہاؤل یقین خسمک ان یمر قیام قیامت کے دن تمہارے خسم ہوں گے تمہارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے تو کیا کہا حضرت معین ابن قربان جاؤ اللہ اکبر یہ لوگ میرے خلاف مقدمہ دائر کریں یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف مقدمہ دائر کریں اور کہیں کہ یہ تم حدیث کے امام تھے اور تم علم حدیث کے اندر تم تمکن اور رسوخ اور پختگی رکھتے تھے تم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے خرد بر کیا اور حدیثوں میں دھاندلی کی تو میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اللہ کے دربار میں میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو میرے بھائیوں یہ چیزیں آپ کو بازاری کتابوں میں نہیں ملیں گی اور یہ چیزیں آپ کو کیسڈوں میں اور جذباتی تقریبوں میں ملے گی یہ دروس علمی اللہ کی تزم بھی تو کو یہ علمی دروس علماء اور مشاعد کے جو کبار علماء جسے ہم علم حاصل کرتے ہیں یہ باریکیاں یہ علمی نکات یہ سمراج یہ چیزیں آپ کو ملیں گی تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ بن مالک جب نکلے شکایت کے لیے تو خد الوحی اس سے پہلے وحی آ چکی تھی اور یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کی نکیل کو پکڑے ہوئے کہہ رہا تھا اِنَّا انما کننا نقواب کی ہم نے تو لگی کے لیے کیا نہ تو تاریخ ہم نے ٹائم پاس کرنے کے لیے کہا کی ایسے ہی مزاح کے طور پر بولا یہ مسلسل کہہ رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کریمہ تلاوت فرما رہے دیکھیے آپ ان سے سوال کریں گے کہ تم نے کیوں ایسا کہا تو کیا کہیں گے ہم نما کن نہ ہم نے بس دل لگی کے لیے کیا تھا اور ہم نے اس کو مزاح کے طور پہ کہا تھا ہمارے دل سے یہ نیت نہیں تھی بلکہ ہم نے یوں ہی کہہ دیا وقت جیسا کہ روایات میں کہ ہم نے قاتلے کو خوش کرنے کے لیے راستہ طے کرنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل اب اللہ روایت سے معلوم ہے کہ بساؤں کے نشان کی نیت میں جائے برائی کی نیت نہ ہو لیکن زبان سے کلم کفر کہنا بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اس لیے کہ یہ کہنا کہ دل دل نہیں دل کی زبان کی اصلاح سے دل کی اصلاح یاد رکھیے کیا اللہ کے کی نبی نے فرماس زبان کی اصلاح سے دل کی اصلاح اللہ قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم و امان و حبدین حتیہ استقیم و بلا یس تقیم کلب و حتہ کسی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو اور دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں لڑاتا آتا بہانے مت پیش کرو کد کا فر تم ایمان تمہارا تھا بے شک پہلے ایمان تھا اللہ نے اس کے کی ایمان کی واحد دی لیکن اس کلمے کی وجہ سے تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو عذاب دیں گے ان معاف کر دیں تم میں سے ایک جماعت کو تو دوسری جماعت کو ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ ان ہم کانوں مجرمین اس لیے کہ مجرم تھے کیا مطلب اس کا یعنی کہنے والے جو لوگ تھے اس میں دو طبقے کے ہیں جیسے کہ بعض روایت میں جیسے امام بن کثیر نے نقل کیا محمد بن اسحاق سے اور محمد انصاہ کسے کہتے ہیں آپ لوگ مت بولیے بہت بڑے مرخ گزرے اور مزید سیرت نگار ان کی کتاب ہے مغازی ابن اسحاق حدیث میں وہ مدلس کہے جاتے ہیں لیکن سیرت اور مغازی کے بارے میں کل الناس نیا سے مغازی ابن اسحاق کی روایت میں تمام لوگ متفق ہیں ابن اسحاق کی روایت پر تو امام ابن کثیر نے ان کے حوالے سے نقل کیا کہ دو شخص تھے ایک ودیا بن ثابت ایک مخشن بن حمیر کیونکہ وقت کا میں اسے اختصار بیان کرتا ہوں انہی دونوں میں سے کسی ایک نے کہا تھا یعنی ودیا بن ثابت نے کہا تھا کہ بھائی تم کو معلوم اللہ بک للمؤمنین میں یہ دیکھ رہا ہوں ان تمہارا کیا خلا ہے کہ بنی اسفر یعنی عیسائی لو اصفر یہ نا روم بین بین اصفر یعنی ان کے خاندان میں امراد عیسائی ہیں کہ یہ جو عیسائی ہیں ان کی بہادری کے سامنے یہ مسلمان نہیں کر سکتے اور میرا خیال یہ کہ کل تم کو جکڑ دیا جائے گا زنجیروں میں اور تمہاری درگت ہو جائے گی فوراً مخشل بن حمیر کو خیال آیا کہ یہ بات تم نے کیا کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہی نازل ہو جائیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رشماری ہماری ہوگی چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امار بن یاسب کو بھیجا کہ اللہ جا کے پوچھو انہوں نے کہا یا نہیں کہا تم اما ہم, ہم تما جل گئے ہلاک ہو گئے ان کا دین مٹ گیا چنانچہ امار بن یاسب نے جا کے پوچھا تو انہوں نے اس موقع سے بہانے پیش کیے اور کہا یا نبی اللہ ہم نے وقت گزارنے کے لیے ایسا کہا تھا دلگی دل کے لیے کہا تھا اس موقع پر یہ خاصایت نازر ہوئی کہ تم میں سے ایک جماعت کو ہم آزاد دیں گے دوسری جماعت کو معاف کریں گے اشارہ طائفہ کا اطلاع فرد پر بھی ہے اور جماعت پر بھی ہے یعنی و بن ثابت تو ہلاک ہو گیا لیکن مخشر بن ہم جو اشیا قبیلے سے تھے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی کیوں اس لیے کہ انہوں نے اس وقت بھی اپنی غلطی کا احساس کیا اور کہا کہ یہ بات ہم نے کہا یہ غلط ہے چنانچہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہم جب ہم کو شہادت کی موت عطا فرما اور ایسی موت دے کہ ہماری لاش کا پتہ نہ چلے فقوط یوم یماما شہید یمامہ کی جنگ میں مارے گئے اور لوگوں کو ان کی لاش کا پتہ بھی نہیں کہاں چلا گیا اس بات کے مابی میں کسی نقل کیا معمولی ایک وہ بات جو زبان سے نکالی جاتی ہے بس اوقات ہنسنے کے لیے ہم کبھی کبھی کوئی بات کر دیتے ہیں زبان پر کس قدر لگام لگانے کی ضرورت ہے وہی لمن حید تصویل تباہی و بربادی جو ہنسنے کے لیے جھوٹ بات بولے لوگوں کو ہسائے اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے جب صحابہ کے استحزا اور مذاق سے آدمی کفری کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے جو شریعت کے کسی چیز کا مذاق اڑائے تقریر کا انکار کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری نما نبشر نما اللہ حکملا ہوا ہے اب کہاں تو میں تمہاری طرح انسان ہوں لیکن میرے اوپر وہی آتی ہے نبی وہ پر وہی آتی غیر نبی پر وہی نہیں آتی نبی معصوم انل خطا ہوتی ہے غیر نبی معصوم انل خطا نہیں ہوتے نبی صلی اللہ وسلم کی ہر بات کا مننا فرض ہے غیر نبی کی ہر بات کا مننا فرض نہیں اب اس کے خلاف آپ کہوں نہیں ہم نہیں مانتے آیات کا تم انکار کرو استحدہ اور اللہ نے نبی کو کہا کہ آپ بشری مخلوق ہیں اب نہیں میں نہیں مانتا بشروں یہ یہ تو کفار نے کہا یہ ہدوم کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دے سکتا تمہیں اریا دین کی کسی بھی چیز کا جیسے چند مثالے میں نے دی داری کا مذاق لنگی پیجامے کا مذاق پردے کا مذاق اسلامی نظام کا مذاق اسلامی قوانین کا استحدہ اور مذاق اسلام میں جو کہا کہ ولک وفل کے حیات بدلہ لینے میں کیا ہے تمہارے لیے زندگی ہے قصاص کا کوئی مزاق اڑاتا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کو اسلام سے نکال لیتی ہیں اس لیے کچھ کہنے سے پہلے بھی علم ضروری ہے کچھ عمل سے پہلے بھی علم ضروری ہے باب العلم قبل قبلی اور ایک بات اور بتا دوں کچھ سوچنے سے پہلے بھی علم ضروری ہے اللہ جس کا علم صحیح ہوگا اس کی سوچ بھی صحیح ہوگی جس کے علم میں حق اور باطل کی آمیدی سے اس کی فکر بھی غلط ہو اس لیے صحابہ کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو راشدین کہا اور اسی لیے آپ نے وہ خزائی صحابی کو یہ دعا سکھائی تھی جو میں نے آپ سے کہا اس کا واقعہ بھی بتایا میں کہ آدمی خودکشی سے بچ گیا اللہ ہوگا اللہ علیہ نے رش دی منسٹر نے میرے دوست چونکہ ہمیں ایشا تک کتاب ختم کرنی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر اور مرد نادہ پر کرام نرم و نازک بے اثر تو میرے دوست میرے عزیز ہمیں آپ اس بات کی اجازت دو کہ ہم ذرا رفتار بڑھائیں سمجھ میں بات تو یہ ساتواں جو ناصب ہے وہ سحر ہے سحر ہے اور ایک شہر ہے دونوں میں کیا فرق ہے سحر سے مراد جادو شہر سے مراد صبح کا وقت اور سحر کی کو سحر کیوں کہتے ہیں شہر کا معنی کہا جاتا ہے ماں خفیہ و لطف ہو یعنی پوشیدہ چیز یعنی غیر محسوس انداز میں جو چیز کسی انسان پر اثر انداز ہو جائے نہ آنکھ سے نظر آتی ہو نہ کان سے سنتا ہو خیر محسوس انداز میں غیر مری انداز میں پوشیدہ انداز میں جو چیز انسان پر اثر انداز ہو اس کو کیا کہتے ہیں سحر کہتے ہیں اور اسی سے صاحب ہوتا ہے جادوگر لیکن عام تعریف جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ ایسی جھاڑ پھونک یا ایسی دو دوائیں اور ایسی تعویزات جس کے اندر شرکیاں کفریہ الفاظ استعمال کیے جائیں کفریا اور شرکیہ الفاظ استعمال کر کے کسی شخص کے اوپر شیطان کے تعاون سے اثر ڈالا جائے اس کو کیا کہتے ہیں سحر کہتے ہیں اور سحر کی دو اہم قسمیں ہیں سحر حقیقی اور سحر تخیلی سحر حقیقی اور سحر تخیلی حقیقی سحر جو ہے جو واقعت انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے تفریق بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے بطربو مات الشیاتی علام ال کے سلیمان والی آیت میں آیت نمبر 102 دو میں اللہ نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ اثر ہے سیر کی حقیقت ہے اگر نہیں تو تفریق بھائی نہ کیسے ہوا آپ کہتے نہیں انہیں ان کے لیے خاص تھا میں جیسے ہیں حیدرآباد کے لوگ ہاں ہل بنجارا ہلس میں کچھ بنجارے لوگ آئے اور میں وہاں درس دے رہا تھا قرآن کے لیے بلایا گیا تھا درد آگے سارے وہ سب ان کے لیے حدیث والے لوگ اور بھرے مجمع میں اپنے اکڑ کے ساتھ سوال کیا ہم جیسے کمزور طالب علم سے کہ میں نہیں مانتا جادوگر میں نے یاد پڑھی کہ جادو کی کوئی حق میں کہا کہ اگر حقیقت نہیں تو تفریق کیسے ہوئی تو کہا کہ نہیں یہ ان کے لیے خاص ہم نے کہا یہ وہی تم پر کب آ یہ وی کی پر آئی اور جادو کی حقیقت نہیں تو کیوں کہا کہ سہرین حویم کیوں کہا اگر حقیقت نہیں تو نبی فاؤج فاؤ جسین حقیقت اس کے اثرات افراد باریال وہ بحث بہادری بعد میں کیا ہوا وہ تو آپ کو پہلے سے پتا ہوگا خلاصہ اللہ اخلاص سے ہم سب میں خلاصہ یہ میرے دوست کہ جادو کا اثر ہے اور اللہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے لیکن اللہ نے اس میں اثر ڈالا ہے وہ <تصفيق> <تصفيق> <اللہ> نہ <بزنی اللہ> <تصفيق> جس طرح حرام کھانے سے بھی پیٹ بھرتا ہے ایک مثال ہے اور حلال کھانے سے بھی بھرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حرام کھانے سے پیٹ بھر گیا تو جائز ہے نہیں اب اور صاف مثال کیونکہ یہ آواز دور تک جائے گی کہ مثال ہے ایک آدمی ایک ریال میں کل ڈرنک پی رہا ہے اس کو اتنا مزہ نہیں آیا اور ایک آدمی کا حرام پہ ایسا ہے دس ریال میں قیمتی کوئی مشروب لایا پینے کے لیے بالکل خمسی نفوا کے معلوم ہے نا خمسی نفوا کے ہے <تصفيق> حرام کا مزہ آئے گا کہ نہیں تم میرے بھائی حرام کھانے سے بھی مزہ آتا ہے تو یہ جی جس چیز اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر جادو اثر انداز ہو جائے یا جادو سے کسی کے اوپر اس کا اثر مرتب ہو جائے تو آپ اس کی حقیقت انکار کر دو اس کا اثر اور اثر کے لیے ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شہر کا اثر ہوا جو حضرت عائشہ ربی اللہ عنہ کی روایت ہے یہودی نے کیا اور یہودیوں نے چند مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بلکہ تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی ان میں سب سے بڑا حملہ اس شہر کے ذریعے کیا نبی بن آسم والا واقعہ جو آپ کو معلوم ہے حدیث کے اندر ساری تفصیلات حدیث میں موجود ہے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ آپ پر اثر ہوا یا نہیں ہوا اگر اثر نہیں ہوا تو کیوں آپ کو احساس ہوتا تھا کہ آپ پیویوں سے مل رہے ہیں حالانکہ نہیں ملتے تھے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شہر کا انکار کرتے انہیں پہلوؤں کو رکھنا چاہتا ہوں جو, جو لوگوں کی نگاہوں میں فتنے کا سبب ہے یا جو اس میں لوگ فتنہ کرتے ہیں کہتے ہیں ابھی پر شہر نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو مائن تفا کا اور اللہ نے جادو کی مذمت بیان کی کہ مشرقین آپ کو جادوگر کہتے ہیں اللہ سے ہر یہ مشرقین کہتے تھے لیکن میں ایک لفظ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ آسان کرے جو تم کہتے ہو کہ نبی پر جادو نہیں ہوا اس لیے کہ اگر جادو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو آپ پر جو وہی آئی تمام کو دریا برد کر دینا پڑے گا تمام کو متون کرنا پڑے گا ایک لفظ میں بات ختم ہے کیا, کیا ہو سکتی ہے بات وہ یہ کہ جادو کا اثر نبی کے جسم پر ہوا اور وہی کا نصول نبی کے جسم پر نہیں بلکہ نبی کے طلب پہ ہوا اور اللہ نے وہی نبی کے قلب پر ہوا نزل على اللہ نے فرما قلن قلن قلن نبی کے قلب پہ ہوا ایک نمبر دو اللہ نے اس کی حفاظت کی لے لیکن نبی کا جسم متاثر ہوا حضرت جابر کی حضرت عائشہ کی حضرت پانچ شعبت حدید بخاری موجود ہے مسلم میں موجود ہے بداود میں موجود ہے کیا آپ صلی اللہ علام گدھی پر سوار ہوئے اور اس گدھی نے سرکشی کی من حلور کے طریقے کیے گئے آپ کے پہلو میں تکلیف ہوئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نہیں آ سکے صحابہ کرام گئے آپ کی عادت کے لیے یہاں تک کہ آپ نے کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کے نماز پڑھی صحابہ نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی آپ نے فرمایا اختصاص یہاں جس طرح روم کے بادشاہ کے پاس ان کے حاشیاں بردار کھڑے ہوتے ہیں. اس طرح کھڑے مت ہو جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی نماز پڑھو امام بخاری کی تحقیق میں یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری نماز سے کہ حضرت ابو بکر نبی اللہ تعالیٰ نے امام شروع کی اللہ کے نبی السلام تشریف لائے ابو بکر دائیں طرف تھے اور آپ صلی بائیں طرف تھے کان ابو بکر یکبی صلی اللہ وسلم ابھی بکر معلوم یہ حدیث منسوخ ہے لیکن یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی تو جس طرح یہاں پہ تکلیف ہوئی سحر کے ذریعے بھی آپ کا جسم متاثر ہوا لیکن آپ کا قلب متاثر نہیں ہوا اس لیے کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر اور مرد نادا پر کلام میں نرمنازک بے اثر تو میرے بھائیوں باثر با بنو اور سحر کی ایک ہے تخیل تخیل یعنی انسان کچھ دواؤں کے ذریعے یا کچھ ایسے ایکٹنگ کے ذریعے کچھ کیفیت کو پیش کرے لیکن حقیقت نہیں بدلے مثال کے طور پر ایک آدمی لیے ہوا ہے رسی اور نظر آ جائے سانپ لاٹھی اور نظر آ جائے سانپ جن جادوگروں سے مقابلہ ہوا جو خرید گلو ملے گی تخیل تھا وہ تو کیا تھا یعنی وہ تو رسی تھی لیکن یخیلو لوگوں کے خیال لوگوں کے ذہنوں کو اس نے باندھ دیا ایسے کفیا شرکیا الفاظ پڑھ کر کہ یہ ایسا لگا کہ گویا کے سانپ ہے یا پورا میدان جیسا کہ روایات میں ہے پورا میدان سانپ سے بھر گیا تو موسا علیہ السلام کے دل میں تھوڑی سا... تھوڑا خوف پیدا ہوا اللہ کا مت دوڑو ان, ان نقت لانا تم سب سے اوپر رہو گے چنان سے موسا علی السلام نے لاٹھی ماری تو وہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بن گئی اور ان کے کرتب کو نکل گئی کرتب کو کہا کرتب کو نکل گئے سانپ کو نہیں نکلا کرتب ان اللہ کل شیم ادبی لہذا شہری تخیل ہے لیکن دونوں قسم کے شہر جو جو جس میں کفری شرکیہ الفاظ کہے جاتے ہیں اور شیطان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے جادوگر اس وقت جادوگری میں کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ کفر اور شرک کے الفاظ نہ کہیں یا باللہ اللہ حیض کے خون سے قرآن گنا لکھے وہ بہت ساری چیزیں ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جادوگر کا حکم کیا ہے معلوم کافر ہے تمام کافر ہے حکم کافر دلیل قرآن کی ایک نمبر کی ایک سے دو نمبر کی آیت میں دیکھیے اللہ نے کہا انما نحن تم بس یہ دلیل ہو گئی کہ اللہ نے آزمائش کے لیے جتنوں فرشتوں کو بھیجا تھا وہ کہتے تھے کہ بھائی انما ہم آزمائش کے لیے بھیجے کہ تم کو مت کرو ایک نمبر ایک نمبر دو اللہ نے کہا ولا اب جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ نے کہا ابلاح الفر یہ کافر کی دلیل ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ نے فرمائے اگر وہ ایمان تخوا اختیار کر کے جنہوں نے جادوگری کا پیش اختیار کیا تو ان کے لیے بہتر ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جادوگری کے ذریعے کفر کی راہ اختیار اور حدیث تو معلوم ہی ماشاء اللہ تمہ ماشاء اللہ لئی من تطیہ من تت رہو علاقوں میں سے وہ نہیں جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا <تصفح> جا جائے جا. <تصفح> امام احمد کہتے ہیں تین حدیث ہیں حضرت اللہ بجری حد جادوگر کی سزا کیا گردن اڑا دینا حدیث بازو کرتے محقوف باز کرتے مرکو لیکن ان شاء بہت سارے علماء نے اس کی تحسین کی ہے امام احمد نے کی رحم ہو. نمبر نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا بجالہ بن عبدہ کی روایت ہے اَن ساحر و ہر جادوگر اور جادوگرنی کو کیا کر دو قتل کر دو قتلنا سلا سبا نمبر تین حضرت حفصہ نے حکم دیا اس لوڈی کو قتل کرنے کا جس نے ان پر سحر کیا تھا ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جادوگر کی سزا قتل ہے لیکن زید بکر نہیں قتل کرے گا کون کرے گا جس کے ہاتھ میں امام جنت بی و جنت یہ ورائی ہے امام وقت خلیفہ وقت جس کے ہاتھ میں باغوڑ ہے سلطا ہے وہ شریعت کو نافذ کرے گا وہ مجرم کو سزا دے گا آپ نہیں کر سکتے ان اللہ صاحب سلطان ہے قرآن ہے سلطان سے اللہ کام لیتا ہے جو قرآن کی طرح نہیں ہوتا خورا ہو گیا نا چڑھیے اس یادوں میں سے شہر میں سے ایک ہے صرف اور ایک سرف کا مطلب کیا ہوتا ہے میاں بیوی بی میں یا بھائی کو بھائی سے لڑانے کے لیے ایک دوسرے کو یا صرف ہوا ناجی فلاں کو فلاں سے دور کر دیا اور ارد کا مطلب یہ ہوا کہ مت مارنا میاں بیوی بی میں بی محبت پیدا کرنے کے لیے مٹھائیوں پر یا کسی بھی چیز پر شہر کے یا جادو کے یا شرکیہ الفاظ پڑھ کر کے کھلانا مثال کے طور پر میاں بیوی بی میں نفرت ہے اب میں ایک واقعہ ہی بتا دوں اب سمجھ میں آئے گا نا اتنی لمبی بات کی بات نہیں الب میں ایک جگہ وشاخا پٹنم میں لابھ لیتا ہوں میں نے دیکھا کی ایک شخص تھا جو بہت بڑا مبلک تھا کس زمان میں تیلگو زمان میں اور بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا اتنی تبلیغ کا کام کرتے ہوئے یعنی اتنی رات دن لیکن کر لیا اس نے وہی جو میں نے پہلے بتایا معذرت شاہ کیا, کیا اس نے ایک بیوہ سے کیا کر لی شادی کر لی پنکھوں متا بکو نسائے پر عمل کیا اللہ حفاظت کیا, حضرت کیا حضرت ہوا اس کے بعد کیا ہوا وہاں کلکتہ کا واقعہ گئی ہے وہاں کا کلکتہ سے جادوگروں کو بلا کر کے اس میں سحر کیا اور بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا اس کے دماغ کام نہیں کیا اور اس کے بعد میں اس کے بعد پہلی بیوی بی سے نفرت دلا کر کے اسے تفریح ہو گئی طلاق ہو گئی اور جب میں عیادت کے لیے گیا تو دیکھا گھر والے ڈر رہے کہ مولوی آ گیا گھر میں میں نے رخیا وغیرہ کیا تو تھوڑی بہت حرکت تو ہوئی لیکن بہرحال برسوں کا جو مریض ہوگا وہ گھنٹوں میں ٹھیک نہیں ہوتا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے وہ منظر میں نے دیکھا کہ یہ آدمی دیکھی اتنا عقل مند ہوشیار اور دیکھو بعد میں پھر مسیح تحقیق کیا پھر ان کے رشتے داروں سے ملا کہ کسی طرح سے معاملہ جو ہے ٹل جائے اور یہ تفریح جو ختم ہو جائے سلح ہو جائے یہ بہرحال تو یہ سحر کے ذریعے سے میاں بیوی میں تفریق ہو گئی طلاق ہو گئی بیوی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا تو اس لیے یہ اس کو کہتے آج کہ اس کی طرف میری طرف مائل ہو جائے اور فنا سے کیا ہو جائے نفرت ہو جائے اور ایک واقعہ اور بتاؤں گا مجھے یاد آ میں نام نہیں لوں گا بہت بڑا ساری آدمی ہے باندرا کون سی جگہ پہ بولو تو یہ واقعہ اللہ تیرا شکر ہے میں میرے, میرے ساتھ ہوا باندرا بمبئی میں کچھ جگہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلمی اسٹار کی جگہ ہے الحد باللہ اور سب سے مہنگی جگہ بہلی جاتی ہے میں ایک جگہ کیا جو کمشنر تھا اس نے اس نے دوسری شادی کی پہلی بیوی بی نے دوسری بیوی بی سے جنا کرنے کے لیے بہت بڑے جادوگر کو برا کر کے شہر کرایا یہاں تک کہ بیوی بی سے تفریق ہو گئی انتشار ہو گیا پورا گھر تباہ برباد ہو گیا اور اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس نے خود بیان بھی کیا کہ اس شہر کے بعد اس کے شوہر نے یا جو کمشنر تھا اس نے قرآن کو لیا اور ایسے پھینک دیا اور سحر کے نتیجے میں میں نے دیکھا کہ جس مکان میں میں گیا تھا وہ مکان اس جو چھت تھی وہ بالکل اس میں درار لگ گئی تھی پھٹ گئے چھت پھٹ گئی تھی میں نے خود اپنے آپ لے اثر ہے لیکن وما ری نبی اور یہاں تک کہ میں اس کے پیچھے لگا رہا معلوم کرتا رہا یہاں تک کہ تلاق ہو گئی اس لیے ضرورت اس بات کی عرفت الشر شرانی شر بل تو شر کو سمجھو اس لیے تاکہ شر سے بچو نہ کہ شر کے اندر گرفتار ہو تو یہ سر وہ رقص ہے پمن فائد وہ ربی ابھی جو جادوگری کا پیشہ کرے ایک یا اس سے راشی ہو کیا ہوگا اس نے کفر کیا اور ایک بات جادوگری کے ذریعے جو کماتا ہے تو اس سلسلے میں کیا ہے حرام ہونا جائز ہے لیکن جادوگر ہمیشہ فقیر رہے گا یہ بات کے حاشے میں یعنی شرح میں موجود ہے ابو یوسف کا قول ہے کہ جو جادوگری کے ذریعے مال کمائے گا نوٹ بنا لے گا وہ کیا ہو جائے گا افلاس کا شکار ہو جائے گا ایک ہمارے علاقے میں بھی ایک جادوگر آیا تھا میں جامعہ اسلامیہ کے دوران تھا اور وہ اپنے آپ کو حافظ کہتا تھا یہاں تک کہ بہت بڑی بھیڑ لگتی تھی بہت بڑی اور بس بستی میں جب گیا کہ اس کو روکنے کے لیے بستی کے مکھیا لوگ میرے مخالف ہو گئے کہاں کہ اللہ کی آپ کی پکڑ ہوگی کیوں کہا کہ پورے مسجد گاؤں کے لوگوں کو نمازی بنا دیا نمبر ایک دیکھو کہ ہمارے سامنے پتہ لیا کاغذ اور اس کو نوٹ بنا دیا لیکن اللہ نے وہ دن بھی دکھلایا کہ اسی بستی سے زمین اور اسوا ہو کر کے نکالا گیا اور وہ بستی پاک ہو گئی لہذا اس فتنے سے آپ ہوشیار رہیے کہ آج کل لوگوں میں تفریق دینے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کا کاروبار خراب کرنے کے لیے اور بہت سارے فتنے ڈالنے کے لیے یہ کام اجتماعی طور پر بھی کیا جا رہا ہے اور انفرادی طور پر بھی یہاں تک کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں میرے پاس رپورٹ موجود ہے اس میں بھی یہ شیاتی صحرے کے ذریعے اس پہ حملہ کرتے ہیں سفینہ چاہیے اس باہر بے کے لیے اب سوال یہ ہے کہ جادوگر سے علاج جائز ہے آپ کتاب جادو کے ذریعے حل السحر بھی سحر قال ذلك هو من عمل الشيطان یہ شیطان کا عمل ہے سنا حضرت حسن نے کہا یہ شیطان کا عمل ہے نمبر 1 نمبر دو جادو کے ذریعے علاج کیا جائے تو پیشاب کو پیشاب سے صاف نہیں کیا جا سکتا اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے ابو داؤد کی تداو و لا تداو بحرام علاج کراؤ جائز طریقے سے لیں ان اللہ لم ينزل دان اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے لیے اللہ نے دوا بھی نازل کی ہے واضح اور اسی طریقے حضرت ابن مسعود سے موقوف روایت ہے کہ ان اللہ بخاری نے محل نبایت کیا اور مرفوع بھی ہے بعض روایت میں ان اللہ عالم کے جان شفا کم فیما ہر علیکم حرام چیزوں میں اللہ نے شفا امام چیزوں میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے چلیے ماشاء اللہ آٹھواں ناقص آٹھویں نمبر کا ارتداد نمبر یا یعنی مرتز بنانے والی چیز اسلام سے نکالنے والی چیز جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اس پر تقریباً گفتگو اس سے پہلے میں ہو چکی ہے مغاحرت المشرقین وہ محاوت مسلم مسلمانوں کے خلاف مشرقوں اور کافروں کی مدد کرنا سمجھ میں بات مسلمانوں کے خلاف مشرقین اور کفار کا تعاون کرنا اس کی چند صورتیں نمبر ایک, ایک انسان کافر سے محبت رکھتا ہے مشرقین سے محبت رکھتا ہے لیکن ان کا تعاون نہیں کرتا وہ کافر ہے کیوں اس لیے کہ منجام علوم مشریف حدیث پیش ہو چکی ہے منجا محل مشریف وہ سکن نما و فین نما ہوا مثر نمبر ایک نمبر دو حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ہے امام ہنات نے زہد میں اور امام وکین نے اپنی کتاب زہد میں نقل کیا محبت کرے گا تو اس کے لباس کو اس کے پوشاک کو اپنائے گا نا ہے نا قلوب ظاہری طور پر جب کسی قوم کی روش اور اس کے کلچر کو اپناؤ گے اس کے لباس کو اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے دلوں کو بھی انہیں کافی امیدر کر دے گا ظاہر کا اثر بات ہی میں ہے لہذا پہلی صورت یہ ہے کافروں سے کیونکہ ایک مومن جس کے دل میں ایمان ہے وہ کافروں سے محبت نہیں کرے گا کیونکہ اللہ نے کہا تب تخود یادو وادوغ بلا میرے اور دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ نمبر دو مسلمانوں کے خلاف مدد کرے لیکن اس سے محبت نہ ہو اس سے محبت نہیں ہے لیکن مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف تو اس نے کو بھی علما نے کہا کہ اگر مسلمانوں کے خلاف کافیروں کی مدد کر رہا ہے اس کے کفر سے محبت نہیں لیکن مدد کر رہا ہے تو یہ مدد کرنا اور تعاون کرنا ہی محبت کی علامت ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ولمون میناتو محدوم اولیا اوباؤ مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تعین اور یہاں دو وجہ سے ایک محبت اور ایک نہیں محبت کے بعد ہی تعاون ہوتا ہے لیکن یہ اس صورت میں جب انسان با اختیار ہوتے ہوئے اگر تعاون کرتا ہے تو بعض علماء نے اس کو قفر اکبر کہا اور بعض علماء نے اس کو قفر اصغر کہا یعنی اگر وہ محبت نہیں کرتا لیکن تعاون کرتا ہے تو اگر کفر اکبر ہے بعض کے نزدیک اور بعض کے علما کے نزدیک کیا ہے قفر اسغر ہے نمبر 3 کافروں کی تعریف کرنا اور ان کے شان میں قصیدہ خانی کرنا ان کے سامنے تو اس کی دو شکل ہے کافیروں کی تعریف کرنا اور قصیدہ خانی پیش کرنا آپ کے یہ کارنامے آپ کے یہ کارنامے آپ یہ کرنا آپ, آپ, آپ تو وہ ہیں یہ اس کی دو شکل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ ان تب تقوی ہوں میں بتا چکا ہوں اس کے شر سے بچنے کے لیے وہ کلمات آپ کہہ رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ دل سے کہہ رہے ہیں اگر دل سے کریں تو گئے گئے کام سے اور اگر صرف ابو دردا کے کال کے مطابق جیسے کہ بخاری نے باب مادہ رحم اللہ باب الحمدار بعض لوگوں کے سامنے مسکراتے ہیں تھوڑی بہت بات کر دیتے ہیں لیکن دل ہمارا لانت کرتا ہے تو ہمیں حیران نہیں ہوگا لیکن اگر اس کی تعریف کرتا ہے اور ضرورت سے زیادہ اس کی شان میں قصیدہ خانی کرتا ہے تو چاہے وہ دل سے نفرت کرے تو یہ کفرے اکبر نہیں یہ کفریں اصبر ہے کیا ہے کفریں أصغر ہے تو مظاہرت مشرکوں اور کافروں کا تعاون کرنا مسلمانوں کے خلاف سمجھ میں آئی بات اس سلسلے میں جو قرآن کریم کی جو آیت ہے سن کی آیت نمبر چودہ لا دین امود اولیا چند صورتیں ہیں کافروں کی مدد کرنا محبت کے ساتھ یہ کفر اکبر ہے اور اگر کراہب کے ساتھ اگر مدد کرتا ہے تو کفر اکبر ہے اور اگر وہ آدمی اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن پھر بھی ان کا تعاون کرتا ہے اور ان سے بوجھ ہے تو ان کے اوپر فتنے کا خوف ہے کیونکہ وہ صحابہ جو انہوں نے ہجرت نہیں کی مکے سے مدینے کی طرف یہاں تک کہ بدر کی جنگ ہوئی تو ان کو بھی لایا گیا ہجرت نہیں کی انہوں نے تو اللہ نے ان کو کافر نہیں کہا لیکن ان کے بارے میں بھی وحید بیان کی کیا اللہ تعالی نے فرمایا نا اللہ تعالی نے وہ فرمایا وہی را ہے چاہے وہاں کی وحید سنائی کیوں اس لیے کہ ہجرت ان کے اوپر فرض تھی اور ان کافیروں کے ساتھ نہیں رہنا تھا کیوں اس لیے کہ آ سکتے تھے اس لیے ان کے اشرار پر آئے اور ان کے قیام کو پسند کیا اس لیے اللہ نے انہیں جہنم کی واحد سنائی اور اللہ کے نبی کی حدیث بالکل صحیح ان من کل مسلم یقین یقین مشرقین میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں بیزار ہوں جو مشرقین کے درمیان قیام پذیر ہے راضی بریزا ہے تو بہرحال یہ سوریہ اس میں بھی فتنے کا خوف ہے سمجھ میں آئی بات نہیں نمبر ایک اور سورت ہے وہ یہ کہ کافروں کی مدد کرنا کافروں کے خلاف یہ مسئلہ ایک ہم پوائنٹ کافروں کی مدد کرنا کافروں کے خلاف تو کیا کریں گے اس کی دو صورت ہے ایک یہ کہ دشمن ہے اور یہ بھی اس کے اندر بھی ایمان سے محروم ہے لیکن دونوں کی قسم ہے ایک اللہ تعالیٰ فرمات اللہ ایک کافر وہ ہے جو تم سے جنگ نہیں کرتا تم کو گھر سے نہیں نکالتا ملک سے نہیں نکالتا اللہ تعالیٰ تم کو اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو اللہ کے نبی نے بھی اگریمنٹ کیا ہے یہودیوں کے ساتھ سلحی کیا بین انکان بہن امید آپ کر سکتے کہ نہیں ادو پیمان کاروبار کر سکتے کہ نہیں کر سکتے اگریمنٹ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے سیاسی مسائل میں تجارت میں تعاون کر سکتے کہ نہیں کر سکتے اللہ کے نبی نے قرضہ لیا نہیں یہودیوں سے نہیں لیا ہاں تو اب ایسا ہے کہ بڑے دشمن کے خلاف دوسرے دشمن یعنی کافر کا آپ تعاون کرتے ہیں لہٰذا لیکن جس جن کافروں سے آپ کا اگریمنٹ ہو چکا ہے آد و پیمان ان کافروں کے خلاف دوسرے کافروں کا تعاون کرتے ہیں یہ جائز یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا اور کفار مکہ سے بھی آپ نے معاہدہ کیا آپ نے عہد نہیں توڑا انہوں نے وحد توڑا تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے فتنے کو کیا کرو دور کرو اس مسئلے کو ذہن میں رکھا رکھا جائے کہ عہد و پیمان کو توڑنے کا حکم نہیں ہے اگر وقت ہوتا تو چلتے چلتے بتا دوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رومیوں سے معاہدہ تھا کہ اتنے دنوں تک جنگ نہیں ہوگی لیکن مدت ختم ہونے سے پہلے حضرت معاویہ نے فوج سرحد پر بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر بن ام عم بسا جو ہے سواری بس سوار ہو کے چل رہے اور کہہ رہے لئی سمینا من بلحیمہ یا وہ حدیث کے جس میں غدر اور خیاانت جو کرے گا قیامت کے لیے نہیں جو غدر اور خیاانت کرے گا قیامت کے دن اس کے پیچھے جو ہے جھنڈا نصب کیا جائے گا حضرت احمر بن امباسا سواری پہ سوار ہو کے اعلان کر رہے ہیں جب حضرت معاویہ کو حدیث معلوم ہوئی تو انہوں نے فوج کو واپس کرا لیا یہ روایت صنعت سے ثابت ہے اور امام بین کثیر نے اللہ دینتم یعنی سور انفال کی ان آیات میں جو میں نے پڑھی اس کی ضمن میں یہ روایتیں پیش کی ہیں بہرحال تو خلاصہ یہ میرے بھائی مشرقوں اور کابلوں کی ت... کا تعاون کرنا مسلمانوں کے خلاف اس کی چند صورتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اگر ایک آدمی مجبور ہے مجبور ہے پباؤ ہے ساری سیاسی ناکہ بندی ہو جائے گی یہ ہو, جائے گا, ہو جائے گا کرنا پڑے گا تمہیں ایسی صورت میں اگر وہ تعاون کرتا ہے دلچنا پسند کرتا ہے تو کم سے کم فسک ہے کم سے کم کیا ہے فسک ہے اللہ رب العالمی نے جو اصول شریعت کے بنائے ہیں وہ کسی کی وجہ سے اصول چینج نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ایک مسلمان کا خون سماواد استرکوفی دمے میں لڑ کر بہوم اللہ اگر ساتوں آسمانوں ساتوں زمین مل کر ایک مسلمان کے نہ خون میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو جہنم میں چہرے کے بل ڈال دے گا لذوال ہونے مسلم ایک مسلمان کا نہ خون ہونا دنیا مٹ جائے اللہ کے نزدیک زیادہ آسان ہے ایک مسلمان کا خون دنیا مٹنے سے بھی زیادہ اور میں نے اس سے پہلے بارہ بتایا کہ اللہ کے نبی نے کعبہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت اور یہ صرف حدیث ابن ماجہ میں ہے دوسری حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے کہا کہ راہی تر نبی صلاحی ابلتمتہ تیری عظمت کا کیا کہنا تیری خوشبو کیا کہنا والله من اللہ کی قسم ایک مسلمان کی عزت و اے تیری بھی زیادہ ہے اس لیے جب تک ایمان والے موجود ہے موجود ہے جب ایمان والے موجود نہیں رہیں گے بھی موجود نہیں رہے گا بارہ سے سن چکے ہیں چلیے ماشاء اللہ نمبر شریعت محمد كما وسع الخضر عن محمد آئی بات میرے بھائیوں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اور عقیدہ کی تعریف کیا ہے جس آدمی جو فیت ہے جس آدمی کا اس بات کا فیت ہے جس کا وشواس ہے ولیم ہے جس کے دل میں یہ بات جاگوزی ہو چکی ہے یقین کر چکا ہے کہ اس امت کے اندر دو طریقہ ہے ایک شریعت الگ ہے وہ طریقت اب سمجھ آئے گا شریعت کہتے ہیں ظاہر کو اور طریقت کہتے ہیں باطن کو ظاہری علماء کے لیے شریعت ہے اور عبادت گزار لوگوں کے لیے کیا ہے طریقت ہے یعنی جسم تو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں اعودب اللہ جو شریعت و طریقت میں فرق کرتے ہوئے یہ کہیں کہ بعض لوگوں کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس سے وہ آزاد ہو سکتا ہے مطلب نماز چھوڑ سکتا ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے حج چھوڑ سکتا ہے محرمات میں کوئی تفریق نہیں جس کے چاہو سو دباؤ باللہ،, باللہ اور ایسے واقعات وقت ہو تو بتا دا ہاں تو جس نبی شریعت کی پابندی جو ہے یہ بعض لوگوں کے لیے چھوٹ ہے جس طرح خضر کے لیے موسا علیہ السلام کی شریعت سے نکلنا جائز تھا یا ان کے لیے گنجائش تھی کہ موسا کی شریعت سے نکل جائیں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ جس طرح موسا علیہ السلام کی شریعت سے خزری نکل گئے کہ موسا علیہ السلام کے پاس ظاہر شریعت تھی اور خضر کے پاس علی السلام کے پاس طریقت تھی اسی طریقے سے وہ بھی نبی ہیں لہذا انبیاء کے طریقے پر اگر آج بھی کوئی طریقت پہ چلتا ہے اور کوئی شریعت پہ چلتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے نماز روزے سے نکل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس آدمی کا یہ خیال ہے وہ خیالی ہے وہ مکار ہے وہ اار ہے وہ دغباز ہے وہ فریبی ہے وہ اسلام کا دشمن ہے مسلمان کا دشمن ہے انسانیت کا دشمن ہے زمین میں فتنے اور فساد کی بنیاد ہے کیوں اس لیے کہ شریعت کس میں نازل ہوئی کس کو معصوم انل بنایا کس کی زندگی کو آئیڈیل بنایا کسی زندگی کو اللہ نے کمل بنایا کون جس نے انبیاء کی امامت کی اور کون جس نے آسمان کے اندر بھی انبیاء کی امامت کی کما کال کثیر کس نے بیت المتیس میں امامت کی کس کو اللہ نے سید کس کو رحمت اللہ علال میں بنایا اللہ جب اس نبی کو کہہ رہا ہے ایک سورت نازل کی جس کا نام سورہ جاسیہ اور سورج جاسیہ کا دوسرا نام سورت ایک منٹ سورج جاسیا کا دوسرا نام سورت الشریہ ہم لوگ مثال میں دو قرآن میں اس کو شریعت دوسرا نام ہے کیوں اس لیے اس میں ایک لفظ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک واضح شریعت پہ رکھا ہے آپ اس شریعت کی پیروی کرو شریعت کی پیروی کا اللہ نے حکم کس کو دیا تو اس لیے شیخ سادی جیسا صوفی بھی کیا اٹھا خلافے پیمبر کسہرا رسید ہرگز منزل نفاد مبیندار شادی کے راہے صفا ربرج مصطفیٰ سادی کے گمان مت کر نجات کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے اور کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے خلاف جس راستے پر بھی جائے گا وہ گڈھوں میں گر جائے گا وہ کھائی میں گر جائے گا لیکن منزل تک نہیں پہنچ سکتا شاہ راہ مصطفیٰ سے قدم جس کا غار گمراہی میں جا کر وہ گرا دے رہے وہ لہذا یہ کفر اور الحاد ہیں اور دوسری بات جذبات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ٹائم کم ہے اللہ نے فرما تمنا کام یہ تفسیر کس نے کی انس بن مالک کے شاگرد رشید حضرت حسن نے اور وہ حسن جس کے بارے میں انس کہتے ہیں سلوم اللہ حسن فلم محمد اب میں بولا ہو چکا ہوں مسئلہ پوچھو میرے شاگرد حضرت حسن سے پوچھو کیوں اس لیے کہ ان کو مسائل زیادہ یاد ہیں ہم بھلا دیے گئے ہیں چکے اس حسن نے تفسیر کی لا الا اللہ. یہ بات اہل لال قائی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے میں نے خود دیکھا ہے کہا شریعت کی تفصیل حضرت حسن نے سنت سے کی ہے سبحان اللہ سنت اور میں سنت کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ابن رجب وغیرہ نے اسمان نقل کے سنت کتابوں سنت قرآن اور حدیث اور صحابہ کے منہٹ پر چلنے کا نام کیا ہے سنت ہے تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر پورے اسلام پر چلنے کا حکم دیا اور آپ نے آخری وقت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور ایسے وقت میں جماعت مسجد نہیں آ سکے آپ نے کہا مرمو ابا بکری صلی ابو بکر کو حکم کرو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں صحیح صنعت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے نبی کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے سترہ نمازیں پڑھائیں تو آپ نے اجازت نہیں دی ان حالات میں کبھی بھی نہیں اس لیے سلکھائے تصر فکائے من فلم تسر فارا جم بھی کھڑے ہو کر پڑھو نہیں تو بیٹھ کے پڑھو نہیں تو پہلو کے بل پڑھو وہ آپ کو ربشہ آ جاتی یقین یقین کے معنی موت موت تک اپنے رب کی کیا کرو عبادت کرو اس لیے میرے بھائیوں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ دجل من الدجاجلہ ہے وہ کیا ہے دجال ہے نبی فرہت رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول الله صلى الله علیه وسلم لا اله الا الله سيأتي في اخر الزمان الدجالون الكذابون ياتونكم من الاحاديث بما لم تسمعنتم ولا باقوم فياكم ايام ایعا وفي روايه فانهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم رواه مسلم في مقدمه جامد اپ نے فرمایا آخری زمانے میں دجال आएंगे دجال کہتے کس کو دجال جو حق کو باطل کو گڈمڈ کر کے پیش کرے کہ باطل بھی خوشنما معلوم اور کا تو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو پر. کے پردے میں پر نہیں آئے جو ناچ کر رہا ہے دیکھا ناچ کرتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے دلیل حدیث دے رہا ایسے دجال اور آئیں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادوں نے تمہارے اسلام نے سنا ہوشیار رہا ہوں کیونکہ یہ بھی دیکھنا کہ حدیث پیش کون کر رہا ہے حضرت عبداللہ بن بنساس کے سامنے ایک آدمی حدیث پیش کر رہا ہے مسلم شریف میں کہا میں نہیں سنوں گا کہا میں کالا رسول اللہ کر رہا ہوں تو نہیں, کہ نہیں وہ زمانہ تھا کہ جب کوئی خال رسول اللہ کہتا تو ہم کانوں کو کانوں کو کھڑا کر لیتے تھے متوجہ ہوتے تھے لیکن ہم فنا و فنا سے حدیث لیتے اللہ اکبر. میرے دوست بہت اہم مسئلہ ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا اور اس طلب علم کے لیے آپ نے اپنے وقت کو ساری کیا اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل کو ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت بخش لہٰذا آپ ان فطلا پردانوں سے آگاہ ہو جاؤ اور لادم قلت لیکن ایک ایک آدمی کریم ہے ایک آدمی ہزاروں میں بھاری ہو سکتا ہے کہا ابن کو بھی سن اشد شیطان من الف عابد ایک سنت کا پابند رہنے والا منہجر صلب کا پاسوان ہزار عابدوں پر شیفان ہزار عابدوں کے مقابلے میں شیطان بے بھاری ہے ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری شیطان خالب بن عباس في في رمایت هذا صح من الف سنت کو کرنے والا دین کی سمجھ رکھنے والا شیطان کے اوپر زیادہ اور وقت ہوتا تھا میں ابن شیخ الاسلام ابن تیمیا کی وہ باتیں پیش کرتا نقل سے چلیے بہرحال دسواں جو ہے ناقیز کیا ہے اللہ, اللہ کے دین سے احراض کرنا احراض کی دو شکل ایک انسان غفلت کرے وہ ہے غفلت نہیں بھائی نہیں پڑھ پا رہا علم حاصل نہیں کر پانا پڑا ہاں دماشا آلش لیکن ایک اعراض کرنا ہے اعراض بالقلب ولجسل ایک آدمی دل سے اعراض کرتا ہے یعنی نفرت کرتا ہے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے روزے کی ضرورت نہیں ہے تین دن سے اعراض کرتا ہے کیسے لا یتعلم ہو نہ دین حاصل کرتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے تو دل سے دین کا اعراض کرنا یعنی دل سے دین کو ناپسند کرنا یہ دین کے علم سے بھاگنا دل کے ذریعے سے یہ نہیں ہوگا مگر کافر اور منافق سے اللہ نے کہا کفر وحماؤن دیروی نے کفر وحما یہ بات ہے اور منافقوں کو بھی کہا جاتا تھا ابھی پڑھی نہ یہ سدون کا سدود تھا وہ بھاگتے تھے وَإِذَا نَمْ لَكُمْ رسول اللہ یسم مستقبل کے بارے میں کہا ٹھیک ہے لیکن مومن آدمی اگر ہے کوئی اور اس کے دل میں ایمان ہے تو ایمان اور علم لازم ملزوم ہے یاد رکھو جس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی اس کو سکون نہیں ملے گا جب تک علم حاصل نہ کرے کیوں اس لیے کہ نبی پر ایمان کی تبلیغ سے پہلے اللہ نے علم کی وہی کی اقراب اس میں ربی کی نازل ہوئی اللہ چاہتا تو شر کی یادناز کر دیتا شراب کے خلاف آجنازے کر دیتا لیکن علم کی یاد نازے گی فمانا ذالک یقون اللہ بھی اللہ بھی الا لین علم العلم ترقی علم جو استاد شاگردی کے رشتے سے آئے گا اس لیے کوئی بھی آدمی جس کے دل میں ایمان ہے وہ علم سے نہیں بھاگے گا علم سے اعراض نہیں کرے گا اور اگر علم سے اعراض کرے گا تو سن لیجیے ومن اغلب ممن انہا انہا من اس سب سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی آیتیں پیش کی گئی ان کو نصیحت کی گئی دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے تو کا بیان ہے لا الا اللہ, اللہ, اللہ نے کہا قرب صبح علم اللہ نے کہا علم کی دعا اللہ کے نبی کو اللہ نے بتائی اور اللہ رب العالمین نے وہ تک یومن ترجر لکھا ان تب اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ فق و بصیرت عطا کرے گا یہ تفسیر بھی ابن عباس نے کی کہ تقوی اختیار علم و فخر دے گا اب کوئی آدمی کا نا, نا ہم تو بیٹھیں گے بزرگوں کے پاس ہم تو قبر پر کریں گے مراحبہ ہم تو ضرور جائیں گے فلاں درگاہ پر ادب اور جہاں بعض جگہوں پر جب ہم نے ان سے کہا کہ بھائی علم حاصل کرنے کی بات کہیں تو نہیں فلاں خان, خان, خان میں جائیں گے وہاں پہ اصل علم ہے سے کرتا تو یہ چیز انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے اور دل و کو معلوم ہے اگر واقعی اس نے دل سے اعراض کیا اور نفرت کی تو ایسا آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے کیسے لا علم سیفتا بھی نہیں اور اس پر عمل بھی نہیں کرتا اعراض اعراض بھی ہے یعنی اعراض بالقلب بھی ہے یعنی دل سے بھی اعراض کیا اور عمل سے بھی اعراض کیا تو اللہ نے کہا نا بننے آردان ذکری ونحشر اس نا شروع نہیں آما وقت جو دنیا میں اندھا ہوگا نا آخرت میں بھی اندھا ہوگا کیا مطلب جس کا دل اندھا ہوگا بصیر کیونکہ عالم کی مثال اللہ نے کہا مقل الفریقی نکلا آما وسمی و بسیر عالم جو ہوتا ہے وہ بصیر ہوتا ہے اس کی بصیرت ہوتی ہے اس کی مثال اس کا دل روشن ہوتا ہے ایک نمبر دو اس کی, اس کا کام بھی کھلا ہوتا ہے حکمات کو سنتا ہے اور جو جاہل ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے ظاہر کی مثال کی ہے اور گونگے بہرے کی ہے تو لہذا کوئی بھی شخص جو صاحب ایمان میں اعراض نہیں کرے گا جس نے بھی اعراض کیا میرے ذکر سے اللہ فرماتا ہے ذکر سمران قرآن اور ذکر سمران پورا دین مراد ہے جیسا کہ امام ابن کثیر نے کہا من رحاذ ہوسوری حیات ادن کا یعنی جو آدمی اللہ کے ذکر سے بھاگے گا قرآن اور حدیث سے بھاگے گا اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دے گا لبی جو چاہے پہن لو جو چاہو کھاؤ ایسے لوگ بھی ہیں جو پیرس میں ناشتہ کرتے ہیں تو لنچ کہاں کرتے ہیں امریکہ میں کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں لیکن دل میں آگ لگی ہے سکون کہاں ہے ایمان رہے تبدہ تو یہ چیز آپ کو اس علم کے اندر سکون ایمان کی لذت اور اللہ کی رضا ملے گی ایسی لذت ہے کہ بعض محدثین نے علم کے مذاکرے میں پوری رات گزار دی اور پتا نہیں امام مسلم رحمہ اللہ حدیث تلاشتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اللہ تو علم کو دوست بناؤ خیر وجلی فی زمانی کتاب اس لیے جو ہے علم دوست بننے کی کوشش کیجئے یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ایمان کی محبت ڈالے اور علم کی رغبت ڈالے تو اس کو اللہ کا کیا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے تو بہر خلا اور یہ تنگی سے مراد اگر آپ علم سے بھاگیں گے تو زندگی سینہ بھی تنگ ہوگا اور امام ابن کثیر نے بعض صحابہ سے کو نقل کیا غالباً قطعہ ہے بعض آثار صحابہ سے پیش کیا کہ قبر بھی تنگ ہوگی یہ تفصیل صحیح سند کے ساتھ اگر آپ علم سے بھاگو گے نہیں حاصل کرو گے دنیا بھی تنگ اور, اور, بھی تنگ. بھی تنگ. اور جہنم بھائی تنگ جگہ پہ جہنم میں یعنی یہ جو نواقض دس بیان کیے گئے جبکہ چار سو کے بارے میں بتایا الام اب خوات اسلام ابن حضر حسمی کی جن کی وفات نو سو میں ہے لیکن شیخ نے شیخ, شیخ امام مجدد امام الدا رحمۃ اللہ نے دس میں اس کو اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے اور ان مسائل کو چھڑا ہے جو امت میں جو بیماری عام ہے تو اس لیے کہا کہ ولا فرق ابھی یہ جو نواقض بیان کیے گئے اس میں کوئی فرق نہیں بین ند مذاق اڑانے والا یعنی مذاق کے لیے کہے دل لگی کے لیے کہے یا وجاد یا سنجیدگی کے ساتھ یعنی قصد اور ارادے کے ساتھ کہے یا ولقائف یا ڈر کر کے کہے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خطرہ ہے ابھی اس کو مصیبت آئی نہیں لیکن مصیبت کا خطرہ ہے اللہ تھوڑا تھوڑا وقت دیجیے کیونکہ بالکل آخری میں ہے اذان ختم ہو جاتی ہے تھوڑی سانس لے لیجیے آپ لوگ بھی کوئی نہیں نکلے بھائی روکیے یہ نمبر آم آلو بل خواتین مل آلو خواتین صاحب بڑی قیرت کے ساتھ آجام دے رہے ہیں بیس منٹ ہے اس کے بعد آخری ایسا کے بعد شیخ کا خطاب کتنا کریں گے شیخ نے کوئی بھی کہنا تھا بول کے بعد شیخ کا کچھ خطاب ہے مسجد میں نہیں ادھر ہے پورا دورہ آپ لوگوں کے لیے تو خطاب بھی ابھی لوگوں کے لیے ہو اللہ بس شیخ ہے ہمارے اسماعیل صاحب ان کو اجازت دے دیجئے نکلنے کی اچھا اسماعیل صاحب مالش بس یہاں سے نکلنے کی ہے عباس کو اپنی اجازت دیا تھا دی تھی امیدہ میرے سے باہر رہنے کی جی بس مسلحت جزا کروں گا شیخ کو تین لائن ہے تین تین لائن ہے بس تین سطح شیخ اللہ صاحب آپ کے لیے بہن صاحب آپ سمجھتے ہیں نام فہیم آئیے بس میں شہری نے کہا گورنمنٹ شہر کی بات مساً کا ایک دور ہے اس سے پہلے مقاظم نصحف جو ہے مسافین حکمہ الگ ہے شروع میں جن لوگوں کی اس میں سے ملازم نصاف ہے لیکن یہ علیہ کا اتفاق ملازم نصحف پر ہے سیرت ابنشام جیسے ہے اس طرح سیرت اور سیرت ابن شاق کا اختصار ہے انہوں نے اختصار کیا ہے لیکن اختصار کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ساری باتیں سو فیصد صحیح ہیں یہ نہیں بلکہ بعض روایات سے اختلاف کیا ہے نہیں یہ دو کتابیں یہ الگ الگ سیرت میں صحاف اور میرے علم کی روشنی میں سیرت ملازم نصحب الگ ہے سیرت الگ سیرت ہے صاحب بڑی لمبی آمدین ہیں ختم ہو گئی all میرے بھائیوں بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو نمافذ دس بیان کیے گئے ان نماخذ میں سے کسی کا بھی ارتکاب کرے گا انسان احمدن اور اس کے اوپر حجت پوری ہو چکی ہے یا اس کو علم ہے جو شروط بتائے گئے تکفیر کے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے نمبر ایک مذاق کے طور پہ کہنے والا یا سنجیدگی کے ساتھ بولنے والا یا خائف ہو کسی فتنے کا خوف ہو ڈر ہو اس خوف سے بھی اگر کوئی ان میں سے کسی چیز کا ارتقاب کرتا ہے کل میں کفر کا کرتا ہے تو آدمی کافر ہوتا ہے قل المکرا مگر یہ کہ مکرا ہو مکرا میں اور خائب میں فرق یہ ہے کہ خائب کا مطلب یہ ہے کہ کسی خوف کھا رہا ہے کسی مصیبت سے کسی آنے والے فتنے سے مکرا کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت اس کے اوپر جان کے لالے پڑ رہے ہیں میں کفر رکھاؤں نہیں تو گردن اڑا دیں گے تو اگر مکرا ہے ایک راہ ہے اس کو اجبار ہے اس کے اوپر تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے استثنا کیا اللہ منوق رہا وکلب وہ مطمئن مگر یہ کہ جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو جس میں امر بن یاسر والی روایت پیش کی گئی تو مکرا کو ہٹا کر یہ تین صورتوں میں اگر انتقاب کرے گا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے وہ من ہے آئی مین عہد میں یہ یہ تمام کے تمام یہ بڑے خطرات ہیں ان تمام میں بڑے خطرات ہیں وامن یعنی ان تمام میں وقول وامن عظم یہ تمام جو بھی ہیں جو دس بیان کیے گئے یہ تمام میں خطرات ہیں وہی وامین اکثر عما یقون اور یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ چیزیں آج بہت زیادہ لوگوں میں رائج ہیں یعنی یہ برائی واقع ہو چکی ہے لوگ اس مصیبت میں گرفتار ہیں لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اس سے ہوشیار رہے اور اس سے ڈرے اپنے نفس پر کیوں اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اوپر ڈر تھا وہ جنوب نہیں وہ بنی اور اسی طریقے سے صحابہ اور سبب بھی ڈرا کرتے تھے سوئے خاتمہ سے لہٰذا نعوذ باللہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس کے غزب اور اس کے سدا کے اسباب سے یعنی ہم اللہ سے ہی پناہ مانگتے ہیں ایسے گناہوں سے بچائے جو اللہ کے غذب کا سبب بنے اور اللہ کے کا اذاب کا سبب بنے لیکن یہاں پر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں اس لیے کہ یہ مگر والی جو بات ہے زبدستی اس کے لیے ابن حجر نے فت میں اور دوسرے علماء نے کچھ شروط بیان کیے ہیں یہ نہیں کہ اگر کہیں پر مسلمانوں کو کسی جگہ پر سوئی کے ناکے کے برابر جگہ ہو کہ اس میں دھاگا داخل کیا جائے تو دھاگا داخل کرنے کی جگہ پر اگر اونٹ کی گردن لگائیں گے تو ہوگا دھاگے کی جگہ ہے سوئی کے ناکے میں اس میں آپ کہیں گے اونٹ کی گردن نکل جائے نکل سکتا نہیں اس لیے آئیے سے متعلق کچھ شروط اکراہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس چیز سے راضی نہیں ہو اور اس کو کسی چیز کے اوپر یعنی غیر شریف چیز پر اس کو کیا کیا جائے امادہ کیا جائے قرم لیکن اس کے شروط ہے نمبر ایک کہ جو آدمی کسی کو مجبور کر رہا ہے کہ تم ایسا کام کرو وہ صاحب اختیار ہو صاحب اقتدار ہو یا وہ ظالم ہو کہ وہ مکرح جو ہے مکرح کو یعنی اپنے مدد مقابل کو وہ قتل کرنے کے اوپر یا فوراً اس کو کسی بڑی مصیبت میں کرنے پر کیا ہو فادر, فادر ہو اگر ہے تو نہیں تو بچہ اگر دھمکائے دس سال کا بچہ دھمکائے آپ جانتے کہ آپ اس سے اخواہ ہیں اور وہ آپ کے مقابلے میں کمزور ہیں تو اس کو مکرہ نہیں کہ نہیں بچہ بول رہا تھا میں بالکل مجبور تھا اس لیے چھوڑ دی نماز <laughs> <laughs> تو وہاں پر نہیں چلے گا سمجھ میں آئی بات اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ جس کو مجبور کیا جا رہا ہے اس کو زن غالب ہو کہ علم ہو یا زن غالب ہو کہ اگر ہم نے اگر یہ کفری کلمہ نہیں کہا تو ابھی جلد ان قریب دس سال کے بعد نہیں پانچ سال کے بعد نہیں ایک گھنٹے کے بعد نہیں پانچ منٹ کے بعد نہیں فوراً یعنی اسی مجلس میں ہماری گردن اڑا دے گا یا ہم کو بڑے نقصان سے دوچار کرے گا نمبر تین لا ہو بیما یوسبل یہ ہو چکا غیر یہ بھی ہو چکا یعنی فوری طور پر اس کو ڈر ہو اسی طریقے سے محدت بھی یعنی جس کو مجبور کیا جا رہا ہے اگر وہ کلمہ میں کفر کہے تو اس کی وجہ سے اس کی جان بچ جائے لیکن اگر جان نہیں بچتی ہے تو اس موقع پر کلمہ میں کفر نہیں کہے مثال کے طور پر کہ میں تم اپنے آپ کو قتل کرو ایک مثال دے رہا ہوں تم اپنے آپ کو قتل کرو اگر نہیں قتل کرو گے اپنے آپ کو تو میں قتل, میں قتل کر دوں گا تو اب ظاہر سے جس چیز کا خطرہ ہے اس سے اس کی جان نہیں بچ رہی ہے کہ خود خود سے تم اپنے آپ کو ہلاک کرو اگر اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرو گے تو میں تم کو ہلاک کر دوں گا یہاں پر وہ مجبور یہاں پر وہ مجبور نہیں سمجھا جائے گا اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور شروع تھے لیکن اختصار سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ آپ دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کریں سارا علم جو ہے ایک درس میں نہیں بلکہ ہمارے اساتذہ یہ کہا کرتے تھے حبیز اللہ کہ میں نے تم کو پورا علم نہیں دیا بلے میں نے تم کو علم کی چابی دی ہے اللہ کے حکم سے کیا دیا مفتاح دیا ہے کہ اب اس علم کی روشنی میں تم کتابیں پڑھ سکتے ہو لکھ سکتے ہو مطالعہ کر کے لوگوں کو فائدہ پوچھا سکتے ہو تو یہ اختصار کے ساتھ یا کہیں کہیں تفصیل بھی اور کہیں غیر معیاری اس روپ سے بھی آپ کو دو چار ہونا پڑا تو یہ ساری چیزیں ہیں اس لیے قال الشاہد اذا من صاحب لك فکن انت اضام صاحب اگر تمہارے کسی ساتھی سے کوئی لفظش ہو جائے غلطی ہو جائے تو اس کی لفظش کے لیے تمہیں عذر تلاش کرو بہت سارے ساتھی سوالات کر رہے تھے میں جواب نہیں دیا یا میرے اسلوب میں کہیں سختی یا انداز میں ایک تھوڑی جو ہے ہوئے غیر مناسب اسلوب آیا تو اس کے لیے انداز میں غیر غیرمناسب الفاظ آئے تو ان تمام کے لیے میرے ربو علازمین سے اپنے لئے اور آپ تمام کے لئے مشائق کے لیے سب کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور پھر آپ سے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی بات جو آپ کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہو یا معیار کے خلاف ہو تو آپ درگزر سے کام لیں فاف واسفح ہو فا معاف کرو درگزر کرو اللہ درگزر کرے گا اللہ تعالیٰ کے اس حسن صفات اللہ سے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں میں مکمل اخلاص عطا فرمائے کتاب و سنت کا عالم اور حامل بنائے کتاب و سنت کا حافظ اور محافظ بنائے اور کتاب و سنت کا امام بنائے فتنے کے وقت میں اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے عالم اسلام پر ہم و کرم فرمائے دجالوں کے دجل سے اور مکاروں کی مکاری اور ایاری سے بلاد اسلامیہ کو آزاد فرمائے اور اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم زخمی ہے قلب دنیا پر لگائیں گے ہم ہم راہ دین کے راہی اللہ کے سپاہی دیتے ہیں جان و دل سے دل سے توحید کی گواہی اللہ اس کا امساف بنائے سبحان کا اللہ وشد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلم یشکور اللہ سلم یشکور اللہ اب شہ کے نہایت ہے سے مشکل